بہت شکریہ تموجن بھائی فاروق بھائی مصطفی بھائی اور قرطبہ بھائی آپ سب لوگوں نے بڑے زبردست طریقے سے مجھے ابھی انوائٹ کیا تھا تو اس وقت میں اصل میں تھوڑا بزی تھا ایک اور جگہ پہ لیکچر دے رہا تھا تھوڑا سا تو اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی مجھے آنے میں تو ماشاءاللہ بہت پرسوز دعا تھی الحمدللہ بہت ہی درد تھا دعا میں اور بڑے خلوص کے ساتھ الحمد اللہ دعا ہم نے سنی اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک ہم سب کا وہاں حاضر ہونا قبول فرمائے ہاں جی کوئی گل نہیں جناب ماشاءاللہ جواد صاحب سا پنجابی بولن لگ پی نے فروخ بھائی تڈے رہ رہ کے جناب فاروخ بھائی کل حسان بھائی نو پتا کل میں بہت لمبی چوڑی حاضری لگوائی تھے الحمد للہ روم چلا ہی میں کھپتا رہا جناب اللہ تعالی معاف روم کپن تو مراد کہ ہے نہیں طالب علم نکما جیا جی اچھا اس کا مطلب ہے اپنا حسان بھائی آپ نے پنجابی لکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ پنجابیوں کا روم ہے وہ پتہ نہیں کل کا بیان کسی نے ریکارڈ کیا ہے کہ نہیں کیا کشیدہ میں راجیا بھی کل میں نے پڑھا تھا اور تقریباً اٹھائیس منٹ کا کوئی بھائی کہہ رہے تھے انہوں نے کشیدہ میں جو تھا وہ ریکارڈ کیا تھا اور بیان کا پتہ نہیں کسی نے ریکارڈ کیا ہے کہ نہیں کیا تو اب اپنا تموجن بھائی یہ مجھ سے فرمائش کر رہے ہیں وہ سنات شریف کی بار بار عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی تو فاروق بھائی غالب آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے تو اگر تموجن بھائی وہ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں تشریح بھی ہے ساتھ ساتھ تو اب بھی آج آپ کو میں نے ایک اور ناد سنائی ہے بالکل نئی نعت سنائی ہے اور یہ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی سی معروف جو ہے موقع پر پڑی گئی ہو تو وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے سنائی ہے تو اگر آپ کی یہی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو پھر مجھے آپ ارشاد فرما دیں فروخ بھائی آپ کو اگر مائک مل گیا تو آپ آئیں نا ذرا مائک پر آج آپ, آپ کے پاس اگر ماک ہے تو مائیک نہیں ہے گا سرکار ہے حضرت اڈی الا رکھ ادی بھی مائیک نہیں لے رہے ہو ادا کچھ نہیں بننا جناب تے علامہ اشرف ال کادری نے میما رہے گئے چی بھی اللہ تو حضرت سڑک سوندے ہو اچھا جناب اچھا کوئی اگلی اسفتگو شروع کر گا کی کل حسان بائی دی موجودگی چ جی جناب میں بیان کیا سرکی شعر بھی جناب ان جی سما دی نظر کیتے نے کل اور بڑا الحمد اللہ سی اور بڑا جناب کیوں سن بھائی ہے گے؟ کچھ خان پی چلے گئے آو ذرا مائک روز دیش فرما ذرا فروخ بھائی پتا چلے کہ کل روم مس نہیں احمد اللہ پوری حاضری دتی حالانکہ حق یہ کل زیادہ سر ان ہاں شبے تھی اسی الحمدللہ میں راج سی ابھی احمد اللہ میں بیان کر کے تے پھر الحمدللہ اللہ پہنچ گیا جی جی ٹرو پاکستانی بھائی پلیز نہ کیجئے گا اصل میں ہم یہ تھوڑا سا جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں تھوڑا سا کبھی کبھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ویری سوری کہ آپ کو پنجابی کی سمجھ نہیں آتی تو ہم اردو میں بات کر رہے ہوں میں اصل میں بتا رہا تھا کہ کل میں نے یہاں بیان کیا تھا اردو بیان تو اردو میں کیا تھا اس کے بیچ میں کبھی کبھی جو ہے وہ پنجابی کے اشعار بھی پڑے تھے سرائکی کے اشعار بھی کچھ پڑے تھے میرا شیو کے حوالے سے تو احسان بھائی لگتا ہے اس وقت روم میں نہیں ہے تو اب کیا حکم ہے جناب مجھے شاد فرما دیں چلے جناب تو مجھے نئی کی فرمائش پر میں پھر وہی نا جو ہے وہ سنا رہا ہوں تو صلی اللہ رسول وسلام کبھی بلس مالئی کا رسو لہ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ عَلْشِ حَقْهَي مَسْنَدِهِ رِفَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ كِي سے ہف ہے مصل دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دے ہے حشر میں, عزت رسول اللہ کی قبر میں لہر آئیں گے کا چشم نور کے قبر میں شر چشم نور کے جلوہ فرما ہو جب رسول اللہ رس جلوہ فرما ہو جب رسولپ ہے مصول رے رس رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ملا ورش جس کو جو ملا से ملا بٹتی ہے مت رسول بکی ہے کون میں نعمت رسول اللہ کی عرشح ہے مصے رفعت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو سب نی ہوا وہ جہنم میں گیا جو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول سے حق ہے مصول رفعت رسول اللہ سور ج پاؤ پلتے چاند شارے سے ہو چاک سور جلتے پاؤ پلتے چاند شارے سے ہو چا نجب دیکھ لے قدرت رسول نجب دیکھ لے قدرت رسول کیند نجبی دے لے قدرت رسول کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہ بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں دور السلام علیکم حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی حضرت السلام علیکم آپ ہے روم میں حضرت مائک آپ کے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے چانسے سی آپ ہے روم میں حضرت آپ پہن رہے شرمانے حضرت آپ ہے روم میں السلام علیکم حضرت آپ ہے روم میں یار میں کیا انگلش بولوں میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں ہاں ڈی ہو گئے ہو اللہ اللہ اللہ کیا ہو گیا یار اللہ اکبر اللہم صلح علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلح علیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو تھا نا اس کیا کہیں جو اس اللہ کی طرف سے کوئی سے بہتری ہوگی کل ایسے میں نے تاریخ حشام سے جو تھا تو بیان واقعہ تو بیان کیا تھا لیکن کافی دوست تھے نہیں کچھ تھے اور کچھ تھے ہی نہیں اب ہم کیا کریں؟ تو میرا آج موڈ ہے تو کام تو ہمارا ویسے اگر اسی لیے بات کریں گے تو انشاءاللہ تاریخ ابن حام سے وعلیکم السلام جو ہے تو اللہ حافظ تو انشاءاللہ یہ واقعہ دوبارہ بیان کروں گا لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی اور کشور کسی اور کام کا موڈ ہو رہا ہے تو وہ آپ بتا دیں تو وغیرہ مم... میں پھر واقعہ شروع کر دو دوبارہ آپ لوگوں کا موڈ ہے یا نہیں جی آپ کیا سننا پسند کریں گے کیونکہ کل سے شاید آپ کی باتیں سن رہے ہیں اور یا تو انسان بات سن کے کہتے گرے قسم کی باتیں ہیں کیا کر رہے ہیں آپ صاحبان جی میری آواز روم میں آ رہی ہے آپ سفر کریں انکل آپ سفر کریں تھوڑی دیر سفر کریں ہم پچھلے چھ گھنٹے سفر کر رہے ہیں کہ جی میں مائک پہ آئے ہم تو سب سفر کریں نا تو واقعہ شروع کروں تاریخ ابن حشام سے حضور کی شان سننے سے سننی کب جی جی جی جی, جی یہ تاریخ ابن حشام لکھی گئی ہے دوسری صدی ہجری میں ٹھیک ہے نا یہ اس وقت کی بات ہے جب امام بخاری کا دور تھا تو مطلب یہ کوئی آج کی ہسٹری نہیں ہے دو سو سال پہلے کی ہسٹری اچھا حضرت آگے حضرت آپ آجیے حضرت السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنے کیا اس کو کہ پالٹاک میں کوئی پرابلم آ رہا ہے جی پتہ نہیں وہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس لیے آواز جو تھی وہ ختم ہو گئی تو ابھی میں پتہ نہیں کس شہر سے چھوٹا ہے تو وہاں سے دوبارہ شروع کر دیتا ہوں اللہ علیہ اصل میں ناز شریف پڑھتے پڑھتے خبیصوں کا نام بیچ میں آ گیا تو شاید پالٹاک کو گبارہ نہیں ہوا جی ریکر رو کے فضل کاٹ نقش کا جو رہے ریک رو کے فضل کاٹ نقش کا جو رہے پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی سید آل عزت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نو. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول پاک کا ذکر روکنے کی کوشش کرتا ہے جہاں بھی سرکار کا ذکر اس کو تکلیف ہوتی ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کی فضیلت والی احادیث اور آیات کاٹتا رہتا ہے چھپاتا رہتا ہے ان کو ظاہر نہیں ہونے دیتا اور ہر گھڑی اس بدبخت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک میں نعوذ باللہ کوئی عیب ملے نقص ملے تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے کا مطلب ہے ڈھونڈنے والا تو سعید حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بےغیرتیاں کرنے کے باوجود پھر کہے مردک کے ہوں مت رسول اللہ کی یہ ٹھگنا جو ہے پھر کہتا ہے کہ میں رسول پاک کا امتی ہوں شرم نہیں آتی اس کو اپنے کس منہ سے اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتا ہے کہ ہر وقت سرکار علیہ السلام کے عیب ایب باللہ جس بے عیب ذات میں اللہ نے کوئی عیب رکھا نہیں ہے اس ذات سے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر امتی بھی کہلاتا ہے تو یہ مطلب جو شیئر نیا تھا اس پہلے نہیں پڑھا تھا تو اس لیے میں نے کہا اس کی تھوڑی تشریح بھی ساتھ کر لوں کر روکے فضل کاٹ نقش کا جو یا رہے پھر کہے مردک کے رسول کی مردک کے امت رسول اللہ کی اہل لسنت کا ہے بیڑا پار اصح گے حضور احسا پار اصح گے حضور نجم ہے اور ن عطرت رسول نگم ہے اور نطرت رسول اللہ کی نگم ہے اور نطرت رسول اللہ یہ شیر جو ہے بہت ہی زبردست شیر ہے سعیدی آل حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا شیر میں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سونا ملا جان کی اکثیر ہے پل خط رسول کی جان کی اکثیر ہے پل خط رسول رسول اللہ رسول اے رضا خود شاخ قرآن ہے مداح حضور اے رضا خود ساحد قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہدحت رسول ہم سے کب ممکن ہے مدحط رسول, اللہ کی سے ہے فر رسول اللہ کی مجھ سے کب ممکن ہے فر نبحت رسول الله كي عرش حقها مسنده رفعت رسول الله كي دكنيها حشا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی جناب مائیک فری کر رہا ہوں علامہ بزم رضا صاحب ٹیک لائے ہیں اور بھی کچھ بھائی سموجن بھائی کی گفتگو جاری تھی جب میں آیا تھا تو آپ آ جائیے اب مائک السلام علیکم جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و بہت شکریہ حضرت آ, انشاءاللہ اب یہ سنتے ہی رہیں گے آ, حضرت یہ تاریخ ابن احساس میں ایک دو حوالے ہیں جب اس لحاظ سے بات کر لوں ایک تو عم المومین حضرت عائشہ کی جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کا تو جواب یہ ہوتا ہے کہ معراج شریف جو تھی مکہ میں ہوئی لیکن بی بی عائشہ عنہ کی شادی مدینہ میں ہوئی تھی تو ان کی جو بات ہے وہ اس لحاظ سے تھوڑی سی کمزور پڑ جاتی لیکن ابن احساس نے کچھ اور بات ایک را, نوٹ کی میں وہ پڑھتا ہوں ابن احساس کہتے ہیں جب معاویہ رض اللہ عنہ بن نبی صفیان سے کوئی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں سوال کرتا تو کہتے کہ خواب سہول ہے خدا کی طرف سے رضو السلم کو دکھایا گیا تھا اور حسن کے اس قول سے کہ یہ آیت کے نسبت نازل ہوئی ولی جی ان دونوں کا کول رد نہیں ہو سکتا انیز اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خل اللہ کا قصہ فرمایا یہ نہیں میرے فرضن میں خواب میں ایسا دیکھا کہ گویا میں تجھ, سے تجھ کو ذبح کروں اسے اس معلوم ہوتا ہے کہ امبیا کو وہی بیداری میں بھی ہوتی ہے اور خواب میں بھی ہوتی ہے تو چنانچہ خوا... خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میرا بحالت خواب بھی ہی جس طور سے بھی حق ہے اور سچ ہے تو حضرت اس کی تھوڑی وضع فرمائی کہ حضرت امیر معاویہ کا جو ہے آ... جو یہ قول ہے اس کو کیسے ر... اور حسن کے اس قول کو کیسے رد کیا جا سکتا کی وزات فرمائی السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آ... یہ حضرت معاویہ ردی اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے نا جی یہ بھی آپ کے اسلام لانے سے پہلے کا قول ہے تو اس لیے اس کا اس قول کا اس وقت اعتبار نہیں کیا جائے گا یہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے کا قول ہے تو باقی وہ جو آیا مبارکہ ہے وہ ازمائش کا ذکر ہے نا اس میں تو ازمائش ہی, ہی تھی نا کہ جب وہ ماننے والے مان گئے اور جنہوں نے نہیں مانا وہ مرتد ہو گئے تو رویت جو ہے وہ ازمائش تھی ٹھیک ہے اور جہاں تک معراج کا تعلق ہے روحانی کا اور یہ ابن حشام کے حوالے سے جیسے ابھی آپ نے بیان کیا تو ہمارے پاس بہت ساری تفصیل کے الحمد للہ جات موجود ہیں علامہ احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونتیس معراج کروائے جن میں تینتیس جو تھے وہ روحانی تھے اور ایک جسمانی تھا تو جو بھی روحانی معراج کی بات کرتا ہے تو اس کو جو تینتیس معراج ہیں ان پر محمول کیا جائے گا اور یہ چونتیسواں معراج جو ہے یہ جسمانی ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کے دونوں سوالات کا جواب بیچ میں آ گیا ہوگا اور سیدہ عشا صدیقہ دی اللہ تعالیٰ والی جو روایت ہے اس کا تو آپ نے ماشاء اللہ خود ہی جواب دے دیا اس کے علاوہ اس کی اسناد میں بھی اضطراب ہے ٹھیک ہے آ جائیے جناب مائک پر علامہ صاحب آپ تشریف لائیں تو مجن بھائی کی بات تو ہو گئی ہے اور یہ تو ماشاء اللہ کرتے رہیں گے آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا جب میں ناشف پڑھ رہا تھا تو معذرت میں نے اس وقت بعد میں دیکھا تو اب آپ ہینڈ ریز فرمائیں اور تشریف لائیں مائک پر اور اپنی گفتگوان کو منور یہ کہاں جائے گا سارے بھائی؟ فاروق صاحب کرتے جناب ادھر مائک پہ لگا کر اور آپ خود کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں ہاں جی اتحا جناب کوئی ٹیکسٹ نہیں کوئی گل نہیں چلو مائک کم لکھو تو صحیح سہو پتہ لگے کہ بیٹھے ہو کلے جا رہے ہیں جناب جی جناب تو اپنی موجودگی دیو جناب ہوننا تھا بڑا حوصلہ رندا ہے اچھا, اچھا, اچھا, اچھا کوئی بات نہیں جناب کوئی بات نی تھوڑی کالا کر رہا کرونا جناب موبائل کا بل بڑا آ گیا اللہ تعالی خیر رسول بہتر ادا فرما جی جی آج جناب کوئی اللہ سب نے تشریف لیا رحا شاید اوی نام کو بھائی چند السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو بس یہ جی ٹھیک ہے میرے ہاتھ لگا ہوا ہے آج کل مائک کا تو مائک میرا آنے کا دل بھی بڑا کرتا ہے لیکن جب میں آتا ہوں روم میں کوئی نہیں ہوتا تو پھر جو میں پڑھ جاتا ہوں وہ میں اکیلے ہی سنتا رہتا ہوں اکیلے ہی پڑھتا رہتا ہوں تو پھر میں کیا کروں حضرت آروف بھائی کو مائک مل جائے ہاں جی اللہ کرے ان کو مل جائے پھر مائک نہ چھوڑے ہو اچھا اللہ آتے جانا جی فاروق انکل سی ساڑے پیری پیسی ہیں ہم آپ کے پاؤں پڑیں گے کہ آپ آ جائیں مائک پہ آ جائیں جناب نہیں انکل فاروق صاحب آپ کو اگر ہماری آواز آ رہی ہے تو کیا ہم نے آپ کے پاؤں پڑنا ہے مائک چھوڑ چکے ہیں ہم آپ کے لیے آ جائیں حضرت مائک پہ آ جائیں آپ کا انتظار کریں السلام علیکم فاروق بھائی آپ مائک پر کی کتنی مٹھائی لیں گے کتنے پیسے لیں گے مائک پرانے کی آپ ہاں جناب کیا آپ کے آنے کے لیے نعرے لگانے پڑیں گے نہ تکبیر تک رسالت نہ غوثیہ ہاں جناب کیا آپ کے پاؤں دبائیں کیا آپ کی منتیں کریں ہاں جناب شیب لائیے بھائی آپ کو بلانے کے لیے کیا پولیس کو بلائیں کیا آپ کو بلانے کے لیے پولیس کو بلائیں یا فوج کو بلائے یا مارشا لگائے بیٹھ کر آ جاؤ بھائی مائک لبے گا تو آئیں گے نا کتنے کھو گیا مائک جناب میں جناب تُت ڈھونڈ رہے ہو مائک نو ہاں جناب تائک ایک سوئی ہے اے تو لب ہی نہیں رہی ہے چیتی نا لبو جناب چیتی چیتی لبو تو چیتی نا مائک تو جان چڈو جناب ساڑی السلام ولیکم جدے نہیں تھا تو مم... م... م... چکیہ جناب کیوں چکیا کی نہ تو جناب ہاں سنسٹرب کرتا کس پاس ڈسٹرب کیا جناب کس پاس ڈسٹرب کیا سن ہاں جناب یہ دسو مینو سڈا ٹائم ایڈا فالتو ہے تو تین ہینڈ چکن جناب سن ڈسٹرب کر د آ... نال مجبور ہے تو صحیح گل ہے اے بندہ عادت نال مجبور ہے اے بندہ کی کر سکتا ہے جناب ایدت ہی اے دی خراب ہو گئی ہے تو اصے جناب گلابی پنجابی ہے گلابی پنجابی بڑی چنگی ہے جناب اے گلابی پنجابی بھی بڑی چنگی ہے ایڈی کوئی گل نہیں ہے جناب بڑی چنگی پنجابی ہے تو ہوں چیتی نا آ جاؤ جناب نہیں تو بین کر دیں گے نہ تو کیا کہیں گے یار کیا کہتے ہیں بین کر کیا کہتے ہیں اب نہیں بولی جا رہی بول رہی ٹیڑا ہو گیا اتنی پنجابی بول بول کے یار منہ میرا بالکل ٹیڑا سا ہو گیا ہے تو ہاں کر دیو گے کر دیں گے نہیں بین کر دیں گے نہیں باؤنس کر دیں گے سب آ گئی سب آگے پنجابی جناب ہاں جناب دیکھیں ایک آدمی ہمت کرتا ہے حوصلہ کرتا ہے دیکھیں سب کو آ جاتی ہے تو شکر ہے جناب اینو مائک لگ گیا ہے تو ہوں اے جناب آ رہے مائک سے تو دیکھو آگے جو ہے سب سے پہلے کی گل کر دے جناب سب سے پہلے تو میری کلاس لیں گے تو اس کے بعد دو گل کریں گے چھتی نال آ جاؤ جناب ہوں تو آئی جاؤ جناب علیکم یہ جناب آپ نے دیکھا لسی پینے والوں کا پراٹھے کھانے والوں کا حال یہ جناب لسی پینے والے پراٹھے کھانے والے یہ جناب جو یہ ان لوگوں کا حال دیکھو ذرا جو صبح ناشتے میں چا چا پراٹھے کھاتے ہوں دو گلاس لسی کا پیتے ہوں اور جناب جو ہے بھینس کا تازہ دودھ سے بنی ہوئی جناب اس کا یہ حال ہے باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا میرے بھائی اتنا کماتے ہو وہاں یو کے میں بیٹھ کر اتنا کماتے ہو تو کچھ تھوڑا سا خرچہ اپنے اوپر بھی کر لیا کرو پیسے کس کے لیے جمع کر رہے ہو کچھ کھایا پیا کرو تاکہ منہ سے آواز نکلے ہاں کچھ کھایا پیا کرو میرے بھائی اچھا ابھی روزہ روزے کا ٹائم بھی نہیں ابھی تو رات ہے جناب ابھی کہاں سے روزے کا ابھی روزے کا ٹائم بھی نہیں ہے تو اچھا روزہ روزہ کھول کے خوب کھایا ہے اتنا کھایا ہے کہ منہ تک بھر لیا ہے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی ارف بھائی آپ نے تو کمال ہی کر دیا یار آپ نے تو جناب چھکا لگایا چھکا تو یار فاروق بھائی آپ میرا خیال سے آپ خاموشی سے سکون سے بیٹھ جائیں بس ہماری باتیں سنیں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مائک پر آئیں جب آپ کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مائک پر آئیں تو جن بابا آپ آ جائیں مائک پہ جن بابا مائک میں آپ کے لیے فری کر رہا ہوں جی السلام علیکم یہ کون ہے بھائی بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے سوال پوچھنا ہے کیا کرنا ہے حضرت آپ نے کیونکہ پھر میں مائک چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ نے مائک پہ آنا ہے کوئی سوال کرنا ہے تو کل ہاں جناب حضرت چاہ سا بیان فرما لیں گے لیکن حضرت صاحب نے تو کل اچھا خاصا کے انہوں نے بیان فرمایا ہے تو بالکل مائک حضرت کے لیے فری ہے کوئی بھی آنا چاہتے فری ہے جی ن بھائی آپ نے کچھ بات کرنی ہے سوال پوچھنا ہے تو آجیں جائیں نہیں پرابلم تو ہے مطلب آپ نے کچھ سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں ہم نے تو باتیں کرنی ہے تو آپ آ جائیں مائک پہ ہینڈ ریس کریں کوئی بات سوال کرنا ہے تو ضرور کریں کوئی خیالات جو ہے آپ نے شیئر کرنے تو کریں اور پھر ہم تو مطلب مائک نہیں چھوڑیں گا ہم تو ابھی شروع ہو جائیں گے واقعہ میں بیان کروں گا ادرت صاحب اجازت ہے میں واقع بیان کروں گا صاحب گے مائک پہ پروفیسر صاحب آپ آئیں گے جی گو اڈ ہیڈ نو نو نو یار ناٹ یٹ یار پلیز ویٹ یار آپ جاری رکھے اچھا جناب لیکن میں تاریخ ان سے انشاءاللہ بیان کروں گا لیو او مائی پلیز اچھا اچھا لیو ہو گیا جی بالکل ختم ہو گیا میری طرف سے آ جی वैसे यार इतना जीन में ना आज तक नहीं देखा इतना ताबेदार जिन मैंने आज तक नहीं देखा ना चराग रगड़ो ना कुछ बस एक इशारा करो एक बात लिख दो जरा सी फौरन जो बाद है बात मानता है जिन है यार्लीज में भी ऑर्डर था प्लीज में भी ऑर्डर था अच्छा अच्छा, अच्छा प्लीज में भी ऑर्डर था अच्छा प्लीज में भी ऑर्डर था اچھا نہیں یار یہ بہت بہت ماشاء اللہ لائق اور ماشاء بہت ہی یار یہ فرما بردار اور تابے دار قسم کے جن ہیں اس کو تو ہاتھ میں رکھنا چاہیے بھائی سے بنا کر رکھنی چاہیے بڑے کام آئے گا ان شاء تو بہت ہی ان یہ کام آئے گا لیکن یہ ہے کہ اس جن سے ایسا جن جو ہے نا یہ پولیس والوں کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی ایسا جن خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے یہ آپ کے گلے سکتا ہے جب گلے جان چھوڑانا آپ کو تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا تو باقی جناب ماشاءاللہ بہت اچھی آج رات کی نشست رہی بہت زبردست جو ہے وہ محفل ہوئی آج فضان مدینہ سے جو روم کھلا تھا الحمدللہ وہ بھی بہت زبردست اجتماع ہوا اور بیان اور اس کے بعد جو ہے نعت اس کے بعد دعا اور اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ ہمارے روم میں بھی بڑی رونق رہی اور حضرت علامہ پروفیسر سعید رضوی صاحب نے بھی ماشاءاللہ خوب یہاں محفل ہے خوب ماشاء یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ نعتے پڑھ پڑھ کے دیوانوں کو خوب جھمایا ہے تو الحمد بہت ہی اچھی آج کی مبارک رات جو ہے وہ گزری ہے اب جناب میں جا رہا ہوں جو ہے وہ سحری کرنے کے لیے تو آپ لوگ اپنا سلسلہ جاری رکھیں اب میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پراٹھے کھاؤں گا اور چائے پیوں گا اور جناب جو ہے وہ آپ کا اللہ بھلا کرے انڈے فرائی کھاؤں گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا دودھ دو جب روٹی کھاؤں گا اور اس کے علاوہ جو ہے بس اتنے ہی کافی میرے خیال اتنے میں سیری ہو جائے گی تو اتنے میں گزارا ہو جائے گا میرے خیال سے تو شام تک تو روزہ رکھنا ہے صرف چودہ گھنٹے کا کون سا لمبا چوڑا روزہ ہے تو میرے خیال سے اتنا جو ہے وہ کافی ہوگا تو پیٹ یا دیکھ تو بھائی میں اپنے پیٹ کے حساب سے ہی کھاؤں گا میں دیکھ کے حساب سے نہیں کھاؤں گا پیٹ کے حساب سے کھاؤں گا <laughs> سمجھ رہے تو جہاں تک رہی بات آپ لوگوں کی یورپ والوں کی امریکہ والوں کی یورپ والے امریکہ والے اصل میں یہ باتیں اس لیے لکھ رہے ہیں یہاں پر پیٹ ہے پیٹ ہے یا دیکھ اس لیے کہ وہاں پر ان کو یہاں پر اس طرح سے کھلانے والا پکا کر کھلانے والا کوئی ہے نہیں بےچاروں کے پاس جو فیملی ہوتی ہے وہ بھی بےچارے ایسی مصروف رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ وہ ایک دن پکاتے ہیں سات دن تک کھاتے ہیں تو ان کو یہ نعمت کہاں نصیب یوروپ والوں کو امریکہ والوں کا وہ تو ایک دن پکا کر رکھ دیتے ہیں فریج میں سات دن تک وہی وہ کھاتے رہتے ہیں باسی در باسی در, باسی در باسی در باسی در باسی میں تو سمجھتا ہوں یار کیسے بےچارے جیتے ہوں گے یار یہ یوروپ والے یار توبہ تخصر اللہ توبہ توبہ سات سات دن تک آٹھ آٹھ دن تک جو ہے نا وہ کھانا فریزر میں رکھے وہ جناب اس کو جو ہے وہ آہ جو نا اس کو کھاتے رہتے پھر جب ان کو سیٹرڈے تی سنڈے آتا ہے چھٹی ہوتی ہے جا کر شاپنگ کرتے ہیں شاپنگ کر کے پھر پکا کر رکھ لیتے سات دن تک کھاتے رہتے تو یار الحمد پاکستانی لوگ اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہیں آپ افطاری کریں تو تازہ سہری کریں تو تازہ دوپہر کا کھانا تازہ رات کا کھانا تازہ چپاتی روٹی گرم گرم تازی تازی سبحان اللہ ماشاء اللہ تو بھائی مزے تو ہیں الحمد پاکستان والوں کے کراچی والوں کے پنجاب والوں کے یہ باہر والوں کے کیا مزے بچال ہے اور کھاتے بھی کیا ہیں باہر والے پتہ ہے بنتا ہے نا اتنا پھیکا اتنا سادہ ہوتا ہے اتنا پھیکا اتنا سادہ ہوتا ہے تو نہیں آتا یار ڈیٹس ہوم اینڈ ہیز آسکنگ اباؤٹ ہاں ابھی میں کال کرتا ہوں ان کو بولے ہیں کہ آئیل کال ہیم ان شاء اللہ ان کے بدلے شروع ہو گئے تو میں مائک فری کر رہا ہوں سلمان بھائی کے لیے السلام علیکم اور پی بھائی آپ آ جائیں مائک جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جرمنی سے آپ سب بھائیوں کو میرا سلام میں الحمدللہ اپنے گھر میں موجود ہوں اور بہت ہی اطمینان ہے مجھے سفر کی جو تکالیف میں نے اٹھائی اس سے اللہ تعالی نے مجھے نجات دی میرات کی رات الحمدللہ سفر کیا یورپ میں اگر میرات کی رات ہے تو مجھے بتا دیجئے کیونکہ میں پھر اہتمام کروں اس سے پہلے کہ ٹائم خدا نہ کرے نکل جائے تو سفر میں جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا الحمدللہ للہ بہرحال غم رشید بھائی ماشاءاللہ گفتگو آپ کی سنی آواز سنی آ, اچھا ہوں میں آپ کے پاس ماشاء دیکھیں تقدیر میں تو جو لکھا ہے آدمی تو وہی وہ کھائے گا اگر لکھا ہے کہ گوبھی گوشت کھانا ہے اور تین دن تک کھانا ہے فریج میں رکھ رکھ کر تو مجبوری ہے وہی کرنا پڑے گا بی آر بی, شا, اچھا جی تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ باہر کے ملکوں میں رہنے والے خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس یہ تمام نہیں ہے ویسے لوگ کھانے والے جو ہمارے پنجاب والے بھائی ہیں وہ غم مرشید بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہاں پہ بھی کھانے میں کم نہیں ہے وہ جناب محنت کرتے ہیں ماشاء اللہ اور گھروں پر آ کر پائے تک بناتے ہیں ہاں حقیقت بات ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں رہا ہوں ساتھ میں وہ جناب روزانہ ان کی ہنڈیاں چڑھتی ہے میں نہیں کر میرا بھی دل ہے کہ میں لیکن میں کام چور ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کام چوری سے نجات تھا فرمایا امین تو میں کام چور ہوں اور میں تھکا ہوا آتا ہوں تو میں دوسرے دن کا ہی جو ہے نا وہ فریج میں رکھا ہوا مائکرو میں گرف کر کے کھا لیتا ہوں لیکن یہ بات ہے کہ تیسرے دن کے بعد حلق سے نیچے نہیں اترتا تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو جس کے ساتھ جس طریقے سے معاملات رکھے ہیں اس طرح سے ہی وہ معاملات آدمی جو ہے وہ گزارتا ہے آگے پیچھے ہو سکتا کوشش ضرور کرنی چاہیے اور یہ کوشش بھی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے بہرحال بہت ساری باتیں ہماری لکھی ہوئی ہیں اور معاملات لکھے ہوئے ہیں رسک لکھے ہوئے ہیں ٹھنڈا لکھا ہے تو ٹھنڈا کھائیں گے گرم لکھا ہے تو گرم کھائیں گے گوبھی گوشت لکھا ہے تو گوبھی گوشت کھائیں گے دال لکھی ہے تو دال کھائیں گے تو ہم انسان ہیں اور ہم اپنے جسموں میں قید ہیں جب تک اللہ نے ہمیں قید کیا ہے ہم اپنے جسم میں قید رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو قید کی جو زندگی ہم کاٹ رہے ہیں اپنے جسموں میں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے اور جو اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق القباد رکھے ان کی ڈیوٹیز کو ہم پورا کرنے کے لیے جو ہے ہمیں اللہ توفیق دیں گے اپنی رحمت سے انشاءاللہ تو یہ وقت تو کٹی جائے گا جیسے کہ ہمارے آبا و اجداد کا وقت کٹ گیا گزر گئے ویسے ہم بھی گزر جائیں گے اصل فیوچر اور اصل مستقبل جو ہے بس وہ انشاءاللہ ہمارا سور گیا تو وارے نیارے جنت کے باغ ہوں گے ان شاء اللہ اس کی تیاری کرنی ہے تو ہمارے دل جلوں کا مزاق نہ اڑائے ہم تو روزانہ ہی یہ باتیں کرتے ہیں ہم دل جلوں کا مزاق نہ اڑائے غم مرچد بھائی ہمارے <coughs> گوبھی جوش پہ دال پہ باسی دال پہ مت ہنسے کیونکہ ہم پہلے ہی بڑے دکھی دل سے وہ دال جو ہے حلق سے نیچے اتارتے ہیں اور اس پر آپ نمک مرک چھڑکیں گے تو کیا تکلیف ہوگی آپ کو انداز سے کہہ سکتے ہیں ویسے تو آپ تکلیف جو ہے جب آپ اپنے سموسوں کی باتیں بتاتے ہیں اور جناب جب آپ اپنے اچھے اچھے کھانوں کی باتیں تو ڈوکے پیٹ کو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن ہم اس بات پہ تکلیف نہیں ہوتی کہ ماض اللہ آپ کو وہ نعمتیں نصیب ہیں بلکہ اس پہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ پیٹ میں ہمارے اس وقت موجود نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو رزق حلال اور اچھی نعمتیں نصیب فرمائے آج مہاراج کی رات ہے دعاؤں کی رات ہے ایک دوسرے کو دعائیں دیجئے ایک دوسرے کا بھلا چاہیے ایک دوسرے کے لیے وہ پسند کیجئے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور نیکی کی تلقین اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے نیت کی سچائی عطا فرمائے اور جنت کی محبت عطا فرمائے جہنم سے بچنے کی فکر عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت میں افستے عطا فرمائے ہمارے بھی اور ہمارے گھر والوں کے بھی ہم پاکستان میں ہوں یا باہر کے ملک میں ہوں یہ دنیا ہے اور جنت نہیں ہو سکتی اور جنت جنت ہے جب تک ہم جنت میں نہ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آفیت کی دنوں جہاں کی عافیت کی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام دیواروں کو صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں سے بدگوانی اور غیبت جیسی بیماریاں کو دور فرمائے آمین اور ہمیں دین سیکھنے کی اور اس پہ سچائی کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق تع فرمائے کیوں یہی وہ باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ جن پہ ہم سچائی کے ساتھ عمل کریں گے تو ہماری جنت سنورے گی اور ہمارے جہنم سے اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں نجات عطا فرمائیں گے اور ہماری دنیا میں بھی سکون آئے گا ہمارے دل میں بھی سکون آئے گا ہماری روحانیت میں بھی سکون آئے گا ہمیں یعنی کہ وہ چیزیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی دنیا میں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے اگر ہم سچائی کے ساتھ دین اسلام کو اپنائیں اور اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے نہ دیں اور جہنت سے بچنے کی فکر رکھیں ہاں معذرت آتا ہوں لمبی بات ہو گئی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے بزرگوار بار آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں فوراً میں بھی آپ کا جو ہے فرما بردار ساتھی ہوں السلام علیکم و رحمتہ اللہ مغفرا جی جناب تو ابھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ میں نے سنا ہے کہ فجر کی جو ہمارے ہاں ابھی وہ ہو جائے گی نا اذان اس کے بعد جو ہے مفتی عباس صاحب اور مفتی منیب الرحمٰن صاحب مفتی منیب الرحمٰن صاحب اور مفتی محمد عباس رضوی صاحب انشاءاللہ جیو پہ آئیں گے اور بہت اچھا ان کا شاید آج کا میرا شریف کے حوالے سے زبردست پروگرام ہوگا اور سننے کے قابل ہوگا دیکھنے کے قابل ہوگا ابھی دعا ہو رہی ہے دعا کے بعد اذان فجر جب ہو جائے گی اذان فجر کے بعد جو ہے مفتی مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب رحمان صاحب اور مفتی محمد عباس رضوی صاحب یہ دونوں علمائے کرام الحمد تشریف لائیں گے اچھا مصطفی بھائی آپ ہیں روم میں مصطفی بھائی آپ روم میں ہیں مصطفی بھائی آپ روم میں ہیں آواز آ رہی ہے میری یار روم میں میری آواز آ رہی ہے روم میں میری آواز آ رہی ہے کس کی کال آ گئی بھائی تو یہ کس کی کال آ گئی بھائی اچھا اشرف انکل کی یو کے سے کال آ گئی او میں آپ لوگ مائکرے میں ابھی بات کر کے ان سے بات کرتا بنایا برایا تھا تجار بنایا برایا تجربہ نوٹ بھی آئی ہے آپ نقلی نوٹ کبھی نہیں پکڑتے ڈرتے ہیں تو جب ہمیں پتا ہے کہ نکلی لوگ بھی اصلی بن کر ہمارے ایمانوں پر ہمارے گھروں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں پھر ہر ایک کے ہاتھ پر ہاتھ دے دینا کیسا تو نوٹ کی پہچان کی آپ کو فکر ہے تو وہ شک جو ہمارا ایمان ہمارا قیدا ہمارا گھر اور ہمارے عمل کو برباد کرے کہ اس کی پہچان کی فکر ہم پیدا نہیں کریں گے آپ کہیں گے وہ کہاں سے سیکھیں اگر آپ کو نہیں آتی تو کم از کم جسے آتی ہے اسے پوچھ لیا کرے کہ بھائی بنا شخص ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو چند ایک پہچان تو میرے بھی آپ ورزش کر دی اتنی پہچان تو ہر بھی شعور مسلمان کر سکتا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کہتا ہے آج خود جتنی آپ پہچان کر سکتے ہیں کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے ہمیں دھوکوں سے محفوظ فرمائیں یاد رکھئے مومن نہ دھوکا دیتا ہے نہ مومین دھوکا کھاتا ہے یاد رکھیے گا مومن اگر دھوکا کھائے گا تو صرف اپنے بھول بن کی وجہ سے کھائے گا کیونکہ مومن بھولا ہوتا ہے جو مومن سچا ہوتا ہے نا مومن بھولا ہوتا ہے تو مومن سچا ہوتا ہے اور جو سچا ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کو سچا سمجھتا جو جھوٹا ہوگا نا وہ ہر ایک کے لیے جھوٹ سمجھے گا جس کے اندر بدگمانی کا بیج بولا ہوگا وہ ہر ایک کے بارے میں سمجھے گا کہ یہ تو بدگمانی کر رہا ہے جو دنیا کو دھوکا دیتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ مجھے بھی دھوکا دے رہا ہے جو دنیا کے ساتھ فریب کرتا ہوگا وہ سمجھے گا میرے ساتھ ہی فریب ہو رہا ہے تو اب جو خود دھوکے باز ہے تو اس کو گویا کہ ہر ایک دھوکے باز نظر آتا ہے تو مومن اگر دھوکا کھاتا تھا تو اب بھول پن کی وجہ سے کھاتا ہے جہالت کی وجہ سے مومن دھوکا نہیں کھاتا یاد رکھیے گا اور ہم کئی دھوکا کھاتے ہیں تو جہالت کے سبب سے کھاتے ہیں بھول پن کے سبب سے نہیں کھاتے دکان پر کو ہمیں دھوکا دے کر تو بتا دیں ہماری علم دین کی آواز ہے جہالت ہے تو یہ بات چلی تھی موجزہ ارحاس معجزہ کرامت معاونت اور استدراج یہ پانچ قسم ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ روایتوں میں یہ خلاصے کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے آگ کھا رہا ہے پانی پر چل رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں ولی ہوں اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ سنتوں کو ترک کرتا ہے اس کو اپنی جھوتیوں سے مارو کہ سنتوں کو ترک کرنے والا یہ اللہ کا ولی جیسے ہو گیا کہ کے کی منزل میں منتقل اس کو ہے جو سنت رسول کی گلی سے گزر کر جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گلی سے ہی نہ گزرا جو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گلی سے ہی نہ گزرا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 سوال کفار مکہ کے ذہر میں آیا تھا اللہ تعالی پاک ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کا جو آغاز فرمایا پارہ پندرہ بنی اسرائیل سبحان اسورا بھی اب ہی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا من المسجد الى المسجد مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اسے کہتے ہیں یہ ایک سفر ہے واقعہ میرا جو تین حصوں میں منقسم ہے مسجد الحرام سے مسجد اقسا مسجد اقسا سے سدرت المنتہا سدرت المنتہا سے لامکاں کی سیر یاد رکھیے گا یہ تین حصوں میں منقسم ہے یہاں تک کے معاملات کچھ اور تھے سدرت المنتہا کے معاملات کچھ اور تھے کہ وہاں تک جو انتہائی سفر تھا جس کے لیے اس کا نام ہے جب العبین علیہ السلام وہاں تک جب علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے سدرت المتہا یہ مقام جبر ال امین علیہ السلام بھی ہے آپ نے کا شعر سنا ہوگا بے لکھا یار ان کو چین جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بے لکھا یار یعنی لکھا ملا آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملے بغیر اگر جبریل امین کو چین آ جاتا چین آنا سمجھتے نا چین آ جاتا اگر آقا سے ملے بغیر اگر جب امین کو چین آ جاتا تو بار بار آتے نہیں ہوں جبری سدرا چھوڑ کر کہ جبر امین علیہ السلام بار بار سدرت المنتا سے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ آقا کو دیکھ کر یہ خوش ہو جایا کرتے تھے جب الامین کو مزہ آتا تھا کیونکہ ایسا انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا تو سدرت المتہا اس کے بارے میں تفاصر میں کافی وضاحتیں موجود ہیں پارہ پندرہ میں مسجد الحرام سے مسجد اخصد تک کا بیان ہے اور سور نجم میں معراج کا بیان ہے سورہ نجم کی ابتدائی آیات کیونکہ اب وہ اتنا وقت نہیں ہے تو وہ معاج کا بیان ہے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا البتہ میں یہاں پر مفتی نعیم الدین مرادہ آبادی رحمۃ اللہ ہادی نے کچھ بیان کیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد میرا اپنا ناقص یہ ذہن بنا کہ ہر مسلمان کو ان باتوں کا ازبر ہونا ضروری ہے معراج کے لیے ٹھیک ہے تو میں انشاءاللہ حصول برکت کے لیے خزان و عرفان سے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 پھر وہاں سے سیر سماوات آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہونا جیویل امین علیہ السلام کا ہر ہر آسمان کا دروازہ کھلوانا ہر ہر آسمان پر وہاں کے کام انبیاء علیہ السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکریم کرنا احترام بجا لانا تشریف آوری کی مبارکبادیں دینا میرے آقا کا ایک آسمان دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا وہاں کے عجائب دیکھنا وہ تمام مقربین کی نہایت منازل یعنی آخری منزل شدت المنتہا کو پہنچنا جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی مقرب کو بھی مجال نہیں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا جی امین علیہ السلامی وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے کہ کول کے مطابق آپ نے فرمایا آقا اگر میں ایک کورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا وہ شیر ہے نا آیا جب سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے رخل امین بولے یہ سر برے دن تیری منزل ہے یہی آگے اب جائیں گے ہم الحبیب تو اس سے آگے بڑھنا کسی کی مجال نہیں تو اس سے آگے بڑھنا کسی کی مجال نہیں ہے جبری رمین علیہ السلام کا وہاں معذرت کر کے رہ جانا پھر مقام قرب خاص میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترقیہ فرمانا کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مقام تھا آگے بڑھے نہ وہ تھا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 پھر کس مقام پر پہنچے کہاں پہنچے کہ وہی لا مقام کے مکھی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں کہ پھر کہاں رب کی زیارت ہوئی وہ لا مقام تھا وہ کوئی نہیں جانتا تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ کہ مقام میں قرب خاص میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترقیاں فرمانا اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خل کے اوہام او افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں وہاں مورت وہاں موروج رحمت و کرم ہونا انعام الاحیہ اور خصائی سے نام سے سرفراز فرمایا جانا ملکوت سماوات و اردو اور ان سے افضل و برتر علم پانا اور امت کے لیے نماز فرض ہونا حضور کا شفاعت فرمانا جنت اور دوزک کی سیریں اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا اور اس واقعے کی خبریں دینا کپار کا اس پر شورش مچانا فوریشیں مچانا اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک کے شام جانے والے کافلوں کی کیفیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرنا حضور کا سب کچھ بتانا کافلوں کے جو احوال حضور نے بتائے کافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا یہ تمام یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں یہ تمام سیاح کی معتبر احادی سے ثابت ہے صحیح احادی سے مبارکات سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں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 عش کو محبت کے ساتھ جھومتے جمتے باتیں سنتے رہیں اور کوئی وسوسہ ڈالنے والا ہمارے ذہنوں میں ہمارے قلبوں میں ان تمام امور کے حوالے سے وسوسہ نہ ڈال سکے کی کیونکہ بعض نے وسوسے ڈالے ہیں کہتے ہیں کہ یہ معراج یہ روح کی معراج تھی جسم کی معراج نہ تھی ابھی عقل کے اندوں کو یہ نہیں پتا کہ روح کی معراج سے کیا مائیں روح کی معراج تو بھی کوئی شور مچاتا ہے کیا ابھی آپ ہی ہیں صبح اٹھ کر اگر آپ مجھے کہ میں رات سویا تھا تو میری مدینے حاضری ہو گئی میں نے سبز گمبد دیکھا سنہری جالا دیکھی ہم آنے امریکہ کا ذکر کر دیا مدینے کی باتیں کرتے ہیں تو میں رات کو سویا تھا میں سبز گی اجازت کی میں رات کو سویا تھا تو میں نے خواب میں طباف کیا اگر آپ اٹھ کر مجھے بتائیں گے تو مجھے کوئی حیرت ہوگی نہیں ہوگی تو کوئی مطلب کوئی کیا ہے ٹھیک ہے آپ گئے ہاں اگر آپ کہیں کہ میں حقیقت میں گیا تھا مطلب رات اور رات میں گیا وہ جا کر میں نے یہ عمرہ کیا عمرہ کر, کر میں مدینے گیا مدینے سے ہو کر میں آ گیا ہوں صبح فجر میں آپ سے مسجد میں ملاقات کرا میں کہ شام میں آپ سے ملاقات ہوئی ہے صبح فجر میں آپ مجھ سے مل رہے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں جسم کے ساتھ جیسا سب ہو کر آ گیا. آپ کنفیوژن پیدا ہوگی بات سمجھیے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح بتایا وہ کفار مکہ نے جو شور مچایا تو کبھی کو خواہ پر شور مچائے گا کیا خواب پر کون شور مچائے گا مطلب یہ ہوا کہ واقعیتن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہی فرمایا کہ مجھے جسم کے ساتھ میراج نصیب ہوئی ہے نہ شور مچانے کا سبب ہی نہیں تھا بات سمجھ رہی ہیں آپ تو یہ معراج جسمانی معراج تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور یہ ایک موجوہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے یہ بھی تو موجوزہ تھا ٹھیک ہے نا تو اس کا کون سا اقرار کر لیا کپاروں نے تو ایسے تو کئی معجزات میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ملے اور یاد رکھیے گا سب سے زیادہ معجزات میرے آقا کو ہی ملے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام رام علیہم السلام کو بھی چند ایک موجوزے ملے یوں سمجھیے کسی کی آنکھ کو موجوہ ملا کسی کی سانس کو موجوہ ملا دم کر دیا تو درست ہو گیا کسی کے ہاتھ کو معجوزہ ملا جیسے بیزا کا موجوزہ ہوا کئی اور معجوزات ملے ہر نبی کو چند ایک معجوزے ملے لیکن یاد رکھیے میرے آنکھ کا سراپا معجوزہ بن کر تشریف لائے تو ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیے تو اس قدر کفار کا سورش کرنا یہ ظاہر ہے کہ یہ اسی لیے تھا تو میرے آقا آل الازد امام اہل سنت نے بڑی پیاری تشریف فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس معراج کا بیان جو مسجد اور حیران سے مسجد اقساط تک ہوا اس کا بیان اس اللہ الزی سے کیا اتنی بات کہ کفار مکہ پر حجت قائم فرمانے کے لیے ارشاد ہوئی کہ شب کو مکہ موضمہ میں آراؤں فرمائیں صبح شو بھی مکہ موضمہ میں کشی فرماؤں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 تو دلیل انہوں نے کچھ اور کو تو دیکھا نہیں تھا بیت المقدس دیکھا تھا تو دلیل میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی دوروں سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بات جب اس کو پتا چلی یہ بدبخ جو ہے کافر تو کپڑ ابو جہل جب اس کو یہ بات پتا چلی تو وہ تو بگلے بجانے لگا تو اس کو پتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بیت المقدس تو گئی نہیں ہے اور آج یہ کہہ رہے کہ میں اتنا بڑا سفر کر, کر آ گیا ہوں تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی اور آ کر اس نے کہا کہ کیا واقعی آپ یہ فرما رہے ہیں یہ سب ادبتا کہ تقزیر کرنے نہیں آیا کبھی کیا واقعی سب فرما رہے ہیں سرکار نے فرمایا ہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس نے کہا کہ آپ قریش مکہ کے سامنے یہ بیان دیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل دوں گا بالکل دوں گا اسے سے کر قریشہ مکہ میں سورش کر دی کہ دیکھو کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو ماض اللہ جھوٹا ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا ابو جہل جو تھا جہیلوں کا باپ پھر انہوں نے مل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علامہ کا ذہن بنانے کی کوشش کی دی کہ دیکھیے آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس مختصر سے عرصے میں اتنا سفر کر آ گیا بےطل مقدس بھی ہو کر آگیا بتائیے کیا اس کی کو تصدیق کرے گا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ان سے فرمایا aho ya imanu ya hanananu ya mannanu ya hanananu ya mannanu kaside bas huaka kasida kaside bas hu Who? Cool. Cool. یہ سومیلا لے ادا دے سو دے اوے سو ملا لو ادا دے سو دے اوے سو ملا لے ادا دے سو دے اوے سومیلا لے بنا دے کا کو بنا دیکھا تھا مجھے کو بنا دے با مجھے کو بنا دے تیرا ہی سہارا حاضر تر ہوں میں تو تھی یارا رب تیرا ہی ہے سہارا در تر ہوں میں تو تھی یارا رب تیرا اشد میری ساری خطائیں کھول دے مجھے پر اپنی قطائیں اللہ باشد میری ساری خطائیں اللہ باشد میری ساری خطائیں اللہ باشد میری میری ساری کسائیں میری ساری میری ساری کھول دے مجھ پر اپنی اذائے کھول دے ہم پر اپنی اثا Bye, bye. آواز آ رہی ہے تمام بھائیوں کو سوری آدل بھائی اور عبدل uh, ردا بھائی کرتبا بھائی اور سارے بھائی یار ایک کوئی کرسچن میرے ساتھ چیٹ کر رہا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا روحانی بیٹا مانتے ہیں میں نے کہا بھائی ہم یہ چیز شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرانا وہ کہتا ہے کہ میں ہم حقیقت میں تو نہیں مان رہے ہم تو جی جی میں یہی آگے میں ہی سن تو لو فروز کر تاری بھائی اچھا یہ ادھر نہیں ہے یار یہ مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے دھمکا ہے یا دھمکی ہے ہاں یہ اس کا نک ہے سنا پی کے صناب پیے اس کا نک تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ ہم شرک کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے مطلب اللہ کا اللہ کے نور ہے یار یہ نہیں یہ جناب کہتے ہیں کہ میں کرسچن ہوں میں بھی پاکستانی ہوں میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ نور میں نور اللہ تو آپ پرتبا بھائی ذرا مائک لیں اس کو بتائیں میں نے کافی اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نور میں اور اللہ کا بیٹا ماننے میں بہت فرق ہے تو تو یہ پلیز آپ آ کر ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیں میں اس کو کوئی جواب دوں اس سائیڈ پہ آ جائیں جناب مائک فری آپ کے لیے پتر پائی بھائی ایک سیکنڈ ای کوئی جی جیسٹن ہونا ہے تو اسے کہیں اپنا نک بھی رکھے گی ان کے تو ایسے ہوتے ہیں مائک پہ آپ. ایسا مناسب لگتا ہے السلام تش... علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ تو یار مومی بھائی میں بتاؤں وہ کون ہے صحیح بتاؤں اس بندے کو ادھر بلاؤ مائک پہ وہ بندہ بتا ہے کون ہے وہ اجاز ہے میں گارنٹی دیتا ہوں وہ اجاد ہے صحیح بتا رہا ہوں میں کو یہ اس کا نک ایک یہ سنا پی کے نا وہ ایک تھا جناب ڈیوڈ پی کے ڈیوڈ پی کے مدنی پی کے جناب حق چار یار یہ سارے نک اسی کے ہی ہیں سارے اس خبیز کے ہیں وہ پکا خبیز ہے وہ جناب نک بدل بدل کے آتا ہے اور وہ ایک اس نے بھی نیک بنایا تھا مدینہ مدنی پتہ نہیں مدنی کے نام سے کل رات کو بھی وہ ادھر ہی تھا یار وہ کہتا ہے اس کو مائک پہ بلا لو نا آواز نہیں سنی اس کی یار اتنے بھی بھولے نہ بنو نا مومبی بھائی آپ اس کو بولو بھائی ٹھیک ہے گہلے تو کیا وہ مائک پہ آ جا پرائیویٹ میں مائک پہ اس کی آواز تو سنو پتہ چل جائے گا بھائی سسٹر ہے کون ہے دو چار سوال کرو اس سے پتہ چل جائے گا تو یہ جناب یہ سارا جو نا یہ جب سے اس کو اس روم سے بین کیا نا جب سے اس کو اس روم سے بین کیا نا جناب وہ یہاں پر اس نے جو نا وہ ہر بندے کو اس نے جو نا نک میں پرائیویٹ میسج کرتا ہے فراز بھائی کو بھی اس نے گالیاں دی ہیں مجھے بھی گالیاں دی ہیں اس نے ٹھیک ہے ہر بندے کو وہ پی ایم کر کے جو نا وہ اس نے جو بڑے کام کیے نا یہاں پر یار وہ ایجاز نہیں ہے ایجاز ایجاز نک سے نہیں آتا تھا ایک یہ اس کے سارے کارنامے اسی کہیں ہیں سب وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے وہ مینٹل ہے اس کو کتوں کے انجیکشن لگتے ہیں اس کو انجیکشن جب تک نہیں لگے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ ہفتے ڈیڑھ کے بعد اس کو دورہ پڑ جاتا ہے میں صحیح بتا رہا ہوں مذاق نہیں کر رہا اس میں سنی کی بات نہیں جواب بھائی واقعی میں اس کو انجیکشن لگتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے دنوں میں جو ہے اس کو جو ہے نا وہ چل چڑھتی ہے تو اس کو جب تک ایک انجیکشن نہ مارو نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا اب جب سے اس کو بین کر دیا نا اس نے جناب ہر بندے کو اس نے پی ایم کر کے نا وہ ایک بےچارا کو یہاں پر سسٹرس کو زیادہ تنگ کرتا تھا وہ میں آپ کو صحیح بتاؤں بین اس کو کیا اسی وجہ سے وہ گالیاں دیتا تھا آپ دیا نا گاڑیاں بلاؤ نا سب پتہ لگ جائے گا فاروق بھائی ہمیں تو یار آ جاؤ مائک پہ آپ السلام علیکم اور یار چلیں جو بھی ہے ایک دفعہ بس بتا دی ہے اصل میں روم میں اور بھی بھائی بہنیں آئے ہوتے ہیں یہ نئے روم نام رکھا روم کا تو پھر اس کا خیال رکھا کریں تو اس وجہ سے جو موضوع ہے اسی پڑھے ٹھیک ہے یار وہ آپ اسے اپنا دیکھ لیں جناب اور اگر کسی کے پاس اس طرح کوئی نالج ہے یا آپ قرتبہ صاحب آپ چلے جائیں کہ ان کے ساتھ بات کر لیں تو چھوڑیں جو بھی ہے لانتی ہے اب تو ویسے بھی وہ کپر ہو گیا اگر اس نے کہا کہ میں فلا مذہب میں ہوں یا میں کرشچن ہوں جیوز ہوں تو پھر تو وہ ہو گیا تو خیر آئیں بھی دل بھائی آپ اس کو جاری رکھیں اس طرح کی پتہ ہم روڈ لینگویج استعمال کر کے ہم اسے کیا دیں گے اس طرح جو نئے بندے آتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں یار اچھا اسلامین روم کا نام رکھا ہے تو یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں اسے جناب کتوں کے انجیکشن لگے جناب ڈنگروں کے انجیکشن لگے جو مرضی لگے ہم اسے کیا لینا دینا آیا دل بھائی اسلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ الحبیب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله الله رب من كل ذنبه توبوا له الصلاة والسلام عليك يا رسول الله انشاء الله عز وجل اسي من اسي حوالي سے من نع پڑھوں گا میں आपको جناب آپ کو مائک نہیں ملے گا کیونکہ اس ٹائم दे میں نے آپ کو مائک دے دیا تھا اب یہ مائک میرے پاس ہے تو میں ناد پڑھ کے آپ کو مائک دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم سلم ہے صف آرا سب شور ملک اور ماہ خلد سجاتے ہیں صف آرا سب شور ملک اور محفل سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں آج فلک روشن روشن تارے بھی ہے جگمگ جگ مگ ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگ مگ جگ مگ محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں ہے سب آرا سب حرو ملک اور ماہ خود سجاتے ہیں قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر جبریل امی حاضر ہو کر جبریل ریل امی حاضر ہو کر میراج کمجدہ سناتے ہیں میراج کمجا سناتے ہیں سپ آرا سپ آرا سب ملک اور خل سجاتے ہیں جبریل ریل بوراق سجا کر کے پھر دوب جبریل بوراق سجا کر کے سے بری سے لے آئی بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دورا جاتے ہیں معراج کو دورہ جاتے ہیں سب آرا سبرو ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں اے خلد کا جو رازے بے بدن رحمت کا سجا سہرا سر پر اے خلد کا جو رازے بے بدن رحمت کا سجا سہرا سر پر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مخیرہ اچھا جی تو یار وہ قرتبہ بھائی آپ ہیں روم میں اچھا قرتبہ بھائی آپ جو بات کر رہے تھے نا اعجاز کی کل آج شام کو جو ہے وہ اعجاز نے بھی جو ہے وہ یہ بات کی تھی اپنا ایس ایچ او بھائی نے بھی بات کی تھی ایس ایچ او بھائی نے کہا تھا کہ یہ ایک ہیکر ہے اور اسی نے میرا نک جو ہے حسان رضا والا جو مفتی صاحب استعمال کر رہے تھے وہ نک بھی نے ہیک کیا اور یہ ایک بہت بڑا ہیکر ہے پارٹوک پر اور اس نے جو ہے وہ بہت بڑا یار یہ میں آپ کا جو ہے نا وہ میں نے باؤنس پر وہ رکھا ہوا تھا لیکن اب اتفاق کی بات ہے کہ بیچ نات میں یہ اپنا وہ ہو گیا اپنا کیا نام ہے جمپ ہو گیا میں نے کافی دیر سے رکھا ہوا تھا جمپ پر لیکن جو ہے یہ اچانک جو ہے وہ بیچ نات میں ہو گیا تو میں معاذ چاہتا ہوں اچھا کٹوا بھائی مجھے اجازت کیا آپ بات کر رہے تھے آ, اس کے حوالے سے آپ نے جو سخت الفاظ استعمال کیے وہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ کا مستحق ہے وہ ایک نہایت ہی خبیز قسم کا انسان ہے انتہائی رزیل قسم کا انسان ہے انتہائی جو ہے منافق قسم کا انسان ہے اور اس کو جب سے یہاں پر بین کیا گیا ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ اس نے یہاں پر جو آ, اس نے اپنی حرکات کی ہیں اور جو اس نے شو کیا ہے آ, وہ واقعی آ, اس نے جو نا اور اگر اس کا انشاء, اس, کے, اس کے اور کون کون سے لکھے ہیں قرتبہ بھائی اس کی اور کون کون سے لکھے پاسپورٹ مانگے اس نے اچھا اچھا اچھا پاسوڈ مانگے کس کس سے پاسوڈ مانگے اچھا کس لکھ سے مانگے حسنزہ کے لکھ سے مانگے یار فاروق بھائی میری بات سنیں میری بات سنیں فاروق بھائی آپ اتنا ایکسائٹڈ نہ ہوں اتنا ایکسائٹیڈ نہ مسئلہ یہ ہے یہاں پر وہ پاسپورٹ مانگ رہا ہے لوگوں کی آئیڈیاں ہیک کر رہا ہے یہاں پر اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے میرے بھائی وہ ایک تھگ ہے تھگ کے بارے میں بتانا ایک دھوکے باز انسان کے بارے میں لوگوں کو بتانا ضروری ہے کل کو وہ آپ کو بھی ٹھگ سکتا ہے کل کو وہ کسی نک سے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ بدیہی کر سکتا ہے اس لیے یہ بتانا جو ہے وہ ضروری ہے وہ لانتی قسم کے لوگوں کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے وہ دیوبندی بھاپھی بھی لانتی ہے جن کے بارے میں یہاں پر ہم سارا دن سیختے رہتے ہیں وہ لوگوں کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بلامتی لوگوں کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے تو اچھا آپ کے واپس نہیں ملا نہیں یار واپس نہیں ملا وہ اصل میں جو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں پر جو پدیل والے ہیں نا جنہوں نے میری آئی ڈی وہ کی تھی وہ تو عجیب ہی یار ظاہر قسم کے لوگ ہیں ان کو میں نے اتنی دفعہ میں نے بات کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں الفتیل ڈاٹ کام پہ چلے جائیں وہاں جا کر فارم بھر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں دس اور دیٹ وہاں جاتا ہوں مجھے تو کوئی فارم ہی نہیں ملتا میں نے بہت بہت دفعہ جو ہے نا وہ پارٹ ٹاک پر ایڈمنسٹریشن پہ بہت دفعہ میں نے جو ہے نا سب کچھ بات چیت کی تھی ہے لیکن وہ جناب انہوں نے ایک ویف ایک مجھے میل کی ہے اس میں انہوں نے انہوں نے نے ایک میل کی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر جا کے پہلے اپنا سسٹم اے فلاں سافٹ ویئر کے تھرو اپنا اینٹی وائرس کے تھرو آپ کے لئے وہ کر لیں اور وہ میں نے چار گھنٹے آج لگا کر رکھا شام کو میرا وہ سسٹم ہی اس نے کر کے نہیں دیا پتہ نہیں کیا کہانیاں ہیں ٹاک والوں کی امید سمجھ میں نہیں آ رہا وہ میں نک اچھا مزے کی بات یہ ہے وہ جو نک اس نے میرا جو پاس چینج کیا تھا نا اس نے اس خبیص انسان نے میرا جو پاس چینج کیا تھا میں نے جو ہے اچھا میں نے جو, جو, جو پاس ورڈ اس نے جو پاس چینج کیا تھا نا میں نے جب اپنی آئی ڈی سے میں نے ای میل کیا ای میل سے تھرو گیا میں اور میں نے جب وہ پاسوڈ اپنی ای میل پہ منگوایا میں نے کہا میں اپنا بھول گیا ہوں فور جو ہوتا ہے نا اس کو کلک کر کے میں نے اپنا اپنے اس میں منگوایا نا اپنی ای میل پہ تو وہ ای میل پہ آ گیا اب اس نے جو پاسوڈ بنایا ہوا تھا اس پاس کے تھرو میں نے بہت دفعہ لاگ ان ہونے کی کوشش کی لیکن وہ میں لاگ ان ہی نہیں ہو پایا اس نے کہا ان کریکٹ پاسوڈ اچھا پھر میں نے دوبارہ ان کو ریکویسٹ بھیجی تو اس دن سے میں تقریباً ایک ہفتے سے مسلسل جو ہے ریکویسٹ بھیجے جا رہا ہوں بھیجے جا رہا ہوں لیکن اب مجھے کوئی میل ہی نہیں آ رہی پارٹیوں کی طرف سے اب مجھے ایک ہی دفعہ میل آئی تھی جس میں پاسوڈ آیا تھا اس کے بعد کوئی میل ہی نہیں ہے میں نے کئی دفعہ فور گیب یا پاسوڈ کو میں نے کلک کر کے ساری چیزیں وہ فل کی ہیں لیکن اب وہ دوبارہ مجھے میل ہی نہیں آ رہی اب یہ عجیب ہی میں پریشانی میں جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہوں تو اصل میں مسئلہ مجھے یہ نہیں ہے کہ اس نے نک ہیک کر لیا ہے بلکہ اصل مسئلہ مجھے پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں وہ ایسے اوقات میں آتے ہیں جب میں کبھی ہوتا ہوں کبھی میں نہیں ہوتا اب وہ اس آئی ڈی سے ہو سکتا ہے وہ کسی سے پاسوڈ کسی کا نک اور پاسوڈ مانگ لے کیونکہ وہ میری آئی ڈی پانچ سال پرانی ہے میرے کافی پرانے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے جو میری پی ایم میں بات ہوئی ہوتی رہتی ہے اب وہ کسی سے اگر اس آئی ڈی سے پاس وغیرہ مانگے گا تو لوگ وہ سمجھیں گے کہ حسان بھائی ہیں وہ کہیں حسان ہستان بھائی تو جانتے ہی اتنے سے ہے بیٹھا پتہ ہی ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے کر لوگوں کے نک جو ہے وہ کر سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ رزوان بھائی اگر ابھی روم میں ہوتے نا تو میں ابھی ان کو ایک نک بتا دیتا ایک دو نک سپر سپرڈنٹ میں ڈال دیتے نا تو پھر ہم یہ نک ابھی میرے پاس رزوان بھائی اس کو ڈال سکتے ہیں سارے نک اس میں رضوان بھائی ڈال سکتے ہیں بلین لسٹ میں میں تو ابھی اس آئی ڈی سے سپر ایڈمٹ نہیں ہوں تو اس لیے میں ڈال نہیں سکتا رضوان بھائی اگر ہوتے تو وہ ابھی ان آئی ڈیز کو ان آئی ڈیز کو آپ رضوان بھائی آئے ہیں تو ان کو دے دیے گا یا قرتبہ بھائی آپ یہ اپنا جو ہے نا یہ آئی ڈی آپ نے جو ہے نا ان کو اپنا سونی بھائی ابھی اس وقت لائیو ڈسکشن کا وقت ہے ابھی اس وقت جو ہے نا کوئی کسی کوئی چیز کسی چیز کی بھی جو ہے وہ لائیو ڈسکشن کا وقت ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا اپنا ہینڈ نیچے کر لیں پریشان نہ ہو زیادہ تو اپنا قرتبہ بھائی آپ یہ کام لازمی کیجئے گا یہ ساری آئی ڈیز آپ بینک لسٹ میں ڈلوائیے گا ورنہ جو ہے نا وہ پرابلم رہے گی اور سے یہ مختلف آئی ڈیز سے آئے گا روم میں اور اچھا میں تمام بھائیوں کو ایک دفعہ بتا دوں حسان رضا کی جو آئی ڈی ہے یہ حسان رضا والی آئی ڈی یہ ہیک ہوئی بھی تقریباً ایک ہفتے سے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گئے ایک ہوئی ہوئی ابھی واپس نہیں آ رہی ہے میرے پاس تو اس لیے اس آئی ڈی سے آتا ہے ڈیلی یہ اس آئی ڈی سے آتا ہے ہسان نظر کی آئی ڈی سے نہیں آتا نا تو اگر اس آئی ڈی سے کوئی آپ, سے آپ کا پاسپرٹ, آپ کا لنک یا پاسوڈ کا پاسوڈ مانگے تو بالکل نہیں دیجیے گا کسی صورت میں, میں نہیں دیجیے گا اور کرتبا بھائی 101 سو ایک فیصد جس رات کو میں نے اس کو بین کیا نا اسی رات سے میری آئی ڈی ہیک ہوئی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں جس رات کو میں نے اس کو بین کیا, وہ بین, وہ اس کو میں نے بین لسٹ میں ڈالا ہے نا اسی راستے سے میری میری آئی ڈی اس میں اچھا میرے پاس ایک ونڈو کھلتی چھوٹی سی اس میں وہ ایک میسج آتا تھا کہ آپ اس کو یس کریں یا نو تو میں نے اس کو کئی دفعہ جو نا نو نو کیا وہ ہمیشہ جب بھی میں لوگ نو نو نو میں کرتا تھک گیا پھر ایک دن میں نے کہا آ کہ چلو ایک دن یس یس کیا اس دن سے میری آئی ڈی جو ہے وہ ایک ہو گئی اس کے بعد سے اب میں جس آئی ڈی سے بھی آتا ہوں نا جیسے غم مرشید کی آئی ڈی سے آتا ہوں یا سنی ٹائیگر کی آئی ڈی سے آتا ہوں تو اس میں بھی وہ میسج آتے تھے اس میں بھی وہ میسج آئے پھر میں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا میں نے کہا ایسا نہ ہو ایک آئیڈی تو گئی گئی ساتھ میں دو تین آئیڈیاں اور چلی ہیں تو اس لیے میں نے اب میں بالکل بھی کسی بھی اس کو میسج کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہ میسیج آتا ہے اب میرے کو ذہن میں بھی نہیں ہے تھوڑا سا ڈفیکلٹ قسم کے ورڈنگ تھے اس میں وہ اس میں یہ کہتا تھا کہ اگر آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے تو کا سیکیورٹی رسک ہوگا اس میں خود ذمہ دار ہیں سیکیورٹی رسک اگر اس میں کسی قسم کا ہوا تو خود ذمہ دار ہیں میں بھی یہ اس میں جو نا سیکورٹی رسک اچھا تو پالٹاک آن کرتے وقت آتا ہے نہیں پالٹا کو آن کرتے وقت اسی وقت نہیں آتا کچھ دیر کے بعد جب روم میں آ جاتا ہوں اس کے بعد پھر آتا ہے ابھی فوراً نہیں آتا اس وقت جب روم میں آ جاتا ہوں غالبان وہ بیٹھا ہوتا ہوگا اس وقت روم میں اور وہ مجھے کرتا ہوگا پھر وہ اس طرح سے تو یہ ہے مسئلہ ہاں یار یہ بڑی پریشانی والی بات ہے دیکھو نا میں پانچ سال سے آ رہا ہوں اپنا یہاں پر پانچ سال سے آ رہا ہوں اور کبھی ایسا نہیں ہوا یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اس طرح سے جو ہے مسئلہ ہوا ہے تو میں اس حوالے سے کافی اپسٹ ہوں اور میں کافی پریشان میں نے کافی کوششیں کی اس حوالے سے لیکن یہ ہمارے پاکستانی لوگ ان کو صرف پیسہ کھانا آتا ہے کام کرنا نہیں آتا وہ چھ ہزار کا جو نیے اس کے نو روپے جن کا آفس یہاں فیصلہ آباد میں ہے اور اسلام آباد میں وہ چھ ہزار کے نک کے نو ہزار روپے لیتے ہیں لیکن وہ ابھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کا پاس اگر آپ کا وہ ہو جائے ہم آپ کا نک واپس دلاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور میں وہ ایک ہفتے سے میں روزانہ رابطہ کر رہا ہوں لیکن وہ ریپلائی نہیں دیتے وہ ان کے لوگ ریپلائی نہیں دے رہے بالکل بھی وہ گانوں کے روم میں بیٹھے ہوں گے لطیفے چل رہے ہوں گے ان کے روم میں ہیلپ روم میں ان کو بولو بار بار نہیں نہیں انہوں نے بھی نہیں دیا کسی کو پاسپورٹ انہوں نے بھی نہیں دیا پاسپورٹ بلکہ میں نے اس حوالے سے پوچھا تو نہیں لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا تھا میں نے سے پوچھا میں نے کہا آپ نے کہیں پاسپورٹ تو نہیں دیا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو کسی کو کوئی پاسپورٹ وغیرہ نہیں دیا میں نے ان سے پوچھا تھا ہاں بھائی وہی کہہ وہ نہیں وہ ہیکر ہے بھائی وہ ہیکر ہے ایس ایچ او بھائی بتا رہے تھے وہ بہت بڑا ہیکر ہے یہاں پر پارٹ ٹوک پر اور وہ کر لیتا ہے اس کے پاس اس طرح کے سافٹ ویئر اس طرح کی اس کے وہ دیکھیے یہ جو پروگرامر ہوتے ہیں نا یہ پروگرامر جو ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیکر جو ہوتے ہیں ان کو بڑی مہارت ہوتی ہے اس میں بڑی محنت کرتے ہیں وہ اس, اس میں اور پھر اس طرح سے جو نا وہ لوگوں کے اچھا پھر کیا ہے جیسے میرا میرا تو کریڈٹ کارڈ کا یوز نہیں ہے اور چیزوں کا یوز نہیں یہ لوگ وہ نک ہیک کر کے مختلف چیزوں کے ذریعے اور پھر مختلف اس کے اندر ہی اندر, اندر گھس کے جو نا وہ آپ کے کمپیوٹر تک پہنچاتے ہیں اس کے اندر, اندر آپ کا ڈیٹا جو نا وہ تک چوری کر لیتے ہیں یہ جو ہےکر جو ہے آپ دیکھیں ہر سال پوری دنیا میں جو ہے نا کروڑوں ڈالر کی چوری ہوتی ہے کروڑوں ڈالرس کی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے وتھ انٹرنیٹ کیسے ہو جاتی ہے آپ بتائیں وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں اسی طرح سے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اپنا اس طرح سے جو ہے نا وہ کمپیوٹرز کو ہیک کر کے اور ای میل کو ہیک کر کے اس کے تھرو آپ کے سافٹ ویئر تک آپ کے کمپیوٹرز پہنچتے ہیں پھر آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ کر کے ہیک کر کے پھر وہ اس کو यूटिलाइज करते हैं اس کی آئی ڈی اگر بین ہو جائے گی پال کے سرور پر تو پھر اس کا بات بھی نہیں کر سکے گا لیکن بات یہ ہے نا مسئلہ کہنے کا یہ ہے نا کہ اس کے لیے پروف بھی چاہیے نا اس کے لیے تو پروف بھی چاہیے کہ اسی بندے نے جو ہے نا وہ کیا ہے بات تو یہ نا اس کے لیے پروفیس آپ کو کیا پروف ہے کہ اس بندے نے آئی ڈی جو نا آپ کی کی ہے وہ تو پروف مانگیں گے تو یہ ہے مسئلہ سارا نا وہ تو, تو ہم کہہ رہے ہیں نا ہمیں معلوم ہے کہ کون بنتا ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہے نا لیکن وہ جو وہاں پر ان کو پروف دینے والا فون ہے تو یار عادل بھائی تو خامہ خی ہو ہوگا یہ اصل میں بات ہے میرے اس لیے کرنی تھی کہ میں اب سونے کے لیے جا رہا تھا میں نے کہا یار میں نے ایک ان سے مائک بھی مانگا تھا لیکن انہوں نے نہیں دیا تھا میں چاہ رہا تھا کہ یار اللہ نہ کرے کسی کو ایسا نہ ہو کہ کوئی لوگ جب انہوں نے بات کی نا قرتبہ بھائی نے تو میں نماز پڑھ کے آیا تھا گھر پہ میرے کانوں میں ان کی آواز پڑی میں نے کہا سب سے پہلے میں یہ باتیں آپ لوگوں سے کر دوں کہ اگر کوئی میری آئی ڈی سے آپ سے کوئی پاس یا آپ کا نہیں کیا پاس مانگے تو آپ پلیز ان کو نہیں دیجیے گا یہ میرے کو ضروری بات کرنی تھی اس لیے میں نے یہ جمپ بھی کیا تھا اور ہمارے عادل بھائی کو برا لگا ایک تو ہمارے بھائی حساس بہت ہوتے ہیں ہنستے حس زیادہ حساس ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں نے یہاں کر تو میں نے بھائی اپنی ذاتی بات کی ہے نہ اپنے کوئی کھانے پینے کی بات کی ہے نہ میں نے اپنی دکان کی بات کی میں نے پھر یہ بات کی تھی کہ بھائی اس آئی ڈی سے آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس کو کرے تو آپ پلیز اس کو نہ کیجیے گا اور ویسے بھی میں تو کہتا ہوں کسی بھی آئی ڈی سے اگر مستی ہارون صاحب کی آئی ڈی سے بھی کوئی آپ سے آپ کا پاس مانگے تو آپ بالکل بھی نہ دیں جب تک کنفرم نہ کریں جب تک فون کر کے آپ کی ان سے بات نہ ہو جائے جب تک کوئی ایسا ایسا کوئی بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے بات وغیرہ بلیک آئی ڈی نا جیسے مثال کے طور پر ورڈ کا فرق ہوتا ہے کوئی بیچ میں ایک, ایک ورڈ کا کوئی فرق ہوتا ہے اب جیسے فاروق ہے تو اس میں ایک ایک, ایک اور زیادہ لگا ہوگا یا تاری میں ایک اے زیادہ لگا ہوگا یا ایک ٹی زیادہ لگا ہوگا لوگ سمجھتے ہیں یار یہ, یہ ہمارے فاروق اتاری بھائی لیکن وہ ہوتا کوئی دوسرا ہے اور اس کا کو غلطی سے دے دیتے دس سال سے رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو قرطبہ بھائی آپ آ جائیں میں نے آپ سے ارد کر دیا نا سونی بھائی ابھی یہاں پر کوئی چیز پلے کرنے کا وقت نہیں ہے اگر آپ نے پلے کرنا ہے میرے بھائی آپ کوئی بھی روم کھول لیں یا پرائیویٹ روم کھولیں آپ وہاں پر اپنا پلے کر لیں آچر آپ نے اگر تلاوت سننی ہے میرے بھائی تو آپ کیوں انسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اسی روم میں تلاوت پلے کریں گے یہاں پر ساری رات Uh, تلاوت بھی ہوتی رہی ہے ناخوانی بھی ہوتی رہی ہے اب یہاں پر اس وقت ڈسکشن روم ہے اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی سونی بھائی اگر آپ نے بہت ہی آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ ویب سائٹ پہ جا کر یا اپنا کوئی پرائیویٹ روم کھول کے آپ وہاں پر پلے کر لیں تلاوت میں زبردستی چلیں گے نا میرے بھائی کیا ہم یہاں پر آپ کو دیں مائک مائک دینا ہمارے لیے کوئی لازم تو نہیں ہے نا یہاں پر آپ کو تو آ جائیں قرتبہ بھائی السّلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں تھوڑی سی دو چار باتیں جو نا مطلب آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر سارے روم میں بیٹھے میں یہ جو نا میں نے بھی کافی جس دن سے آپ نے اس کو بین کیا تھا نا اس دن کے بعد سے نیو نیو نک جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا مطلب وہ آتے تھے اور مجھے تو ہر بندے پہ شک ہوتا تھا میں صرف اس بات سے کیچ کرتا ہوں جیسے یہ دیکھ لیں آپ اس کے جو میں نے جتنے بھی نک لکھے نا اس میں آخر میں پی کے آ رہا ہے تو جتنے بھی پی کے والے ہیں نا یہ سب جو نا اجاز ہے جتنے بھی اینڈ میں پی کے آ رہے نا سنا پی کے ڈیوڈ پی کے علی پی کے یہ جتنے بھی نا پی کے والے یہ اس طرز والے جو نا یہ اجاز ہے اور ان میں سے ان تینوں کو تو آپ دیکھیں سنا پی کے ابھی مومی بھائی نے بتایا کہ جناب وہ مجھ سے بحث کر رہا ہے کرسچن بن کے اور کیونکہ مجھے کس طرح پتا چلا مجھے ایک ڈیوڈ پی کے نے آج سے تقریباً دو ہفتے پہلے مجھ سے بحث کی تھی ایک پرائیویٹ میں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کرسچن ہوں مجھے بات کرنی ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو تو کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کچھ کلیئرفکشن چاہتا ہوں میں نے کہا ٹھیک یہ کریں تو اس نے سوالات کیے تھے میں نے اس کو جوابات دیے تھے وہ باقاعدہ مجھ سے مائک پہ بات کر رہا تھا لیکن میں اس کی آواز نہیں پہنچانا بھی اجاز ہے لیکن جب اس کو بین کیا گیا نا مجھے شک نہیں تھا میں نے اس کو سٹور کیا ہوا تھا وہ آتا تھا یہاں پر لیکن ایجاز کا بھی میری جو نا وہ اس کے اندر ایجاز بھی ایڈڈ ہے اور وہ ڈیوڈ بھی ایڈڈ تھا ہوتا یہ تھا کہ مطلب جب بھی میں نے سو کس طرح بچھانا ہے کہ یہ ایجاد ہے وہ کبھی ایجاد آن لائن ہو تو ڈیبٹ آف لائن چلا جائے اور جیسی جو مطلب ایجاد آف لائن ہو ڈیبٹ آن لائن آ جائے تو نئے خود ہی آیا تھا وہ بھائی خود ہی آیا تھا ایسے آگے بیٹھتا تھا سوالات کرنا شروع کیا تھا بحث غالباً میرے خیال سے رضوان بھائی کی اس سے کافی جو بحث ہوئی تھی شروع میں تو اس کو سمجھا بجھا کے روم میں بٹھانا لیکن بہرحال اس میں ہمیں تو کوئی کوئی دار تو نہیں کوئی بھی آ سکتا ہے اور مجھے کافی لوگوں نے کمپلین کیا کہ بھائی اجاز جو ہے نا ہمیں جو ہے مطلب سوالات کرتا ہے ہم سے بحث کرتا ہے ہم سے وہ کرتا ہے اور پھر میں نے مجھے کیوں اس پہ شک ہوا تھا ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں نے جو باؤنس کرنا شروع کیا تھا کہ وہ ایک جو ہے نا مطلب کمپلین آئی تھی بہت بڑی اور وہ میں پبلک میں نہیں بھول سکتا تو میں نے پھر جب اس کو باؤنس کرنا شروع کیا تو سان بھائی نے جو ہے نا جب دیکھا کہ بھائی یہ باقی میں بار بار اس کو باؤنس کر رہے ہیں تو پھر بھائی نے اس کو بین کر دیا تھا وہ جو ہے ہاں اس کو باؤنس ہی نہیں ہوتا تھا یہی بات اس کو باؤنس ہی نہیں لگتا تھا میں خود پریشان تھا یار باؤنس کیوں نہیں لگ رہا میں اتنے باؤنس ماروں تھوڑی دیر بعد پھر وہ آ جائے اور پھر وہ ہوا یہ تھا کہ افسان میں یہ گیم دیکھ لی میں باؤنس کر رہا ہوں وہ بار بار آ ہے پھر افسان میں بولا اب نہیں آئے گا انہوں نے بین کر دیا اس کو تو اس طرح جو ہے مطلب اب کیا ہوتا ہے کہ نئے نئے نک سے آتا ہے وہ خود ان باؤنس وہ نئے نئے نک سے فورا شک یہ آئی لائک مدینہ نک مجھے نہیں پتا وہ کون ہے لیکن میں چونکہ کافی جو ہے نا دیر بیٹھتا ہوں یہاں پہ 18 سے 20 گھنٹے ڈیلی میں ہوتا ہوں تو میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا جو بندہ آتا ہے نا تو وہ اب شک ہوتا ہے کہ یار کون ہے یہ تو اگر تو سسٹر ہوتی ہے تو چلو ہم تو چپ کر جاتے ہیں لیکن مطلب کم از کم جو بھی اپنی بھی جو روم کے اندر جو سسٹر ہے وہ کم از کم ام جو مطلب ٹیکس تو لکھتی نا کوئی نہیں پتا اور جس وقت کنفیوز سے نہ ہیڈ سے جو نا جب تک مجھے کنفرم نہیں ہوتا تو میں یہ سارے جو स्टोर تھی रखी یہ میں نے اسٹور کر کے رکھی میں کنفیوز میں یہ سب آزاد ہیں یہ سارے ایجاد جو ایک دفعہ کہتا ہے یہ سان بھائی مجھے پرائیویٹ میسج کر کے بولتا ہے قرطبہ بھائی آپ کی آواز بڑی پیاری ہے مجھے آپ بہت اچھے لگتے کہ یار یہ ضرور اس دن سے اس طرح کے میسج میں میں نے کہا یار مجھے کون میسج کر رہا ہے یار یہ تو یہ بڑا جو نا واقعی میں وہ پاگل ہے مینٹل قسم کا بندہ ہے تو مجھے کافی لوگوں نے کمپلین کی تھی تو میں نے جو نا اس اس طرح کو باؤنس کیا تھا اور وہ کمپلین بھی بڑی پیالہ سی تھی کہ میں پبلک میں نہیں بول سکتا تو بارہ یہ میں بار بار بولتا ہوں جی جی ہاں یہ بات تو فاروق بھائی آپ نے کہی نا بھائی میری آواز کس کو چیز لگے گی اللہ حافظ جناب اللہ حافظ اللہ حافظ تو جو ہے مطلب یہ جو ہے نا سسٹم جو ہے مطلب ہوتا ہے بارہ جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مطلب جب سے ہمارے تموجن بھائی بھی ہوتے ہیں رات میں فاروق بھائی آ جاتے ہیں ہماری کافی صبح تک جو ہے نا لائیو ڈسکشن ہوتی رہتی ہے تو اس طرح کے لوگ کل جو جب سے ہم نے یہ روم کھولا نا اس میں بڑے بندے آتے ہیں اور وہ ایک ہارون نام سے بندہ آ رہا ہے مجھے ایک یہ دیکھو ابھی ایجاز آن لائن ہوا ہے ایجاد کے نک سے آن سونی آنکھیں گئی اور یہاں پہ اجاز آن لائن ہوا دیکھ رہے سان بھائی یہ نوٹی ہے آپ نے یہاں سے یہ آف لائن ہوئے اور یہاں سے یہ آن لائن ہوئے گیم دیکھی آپ نے یہ, یہ گیم ہے اس کی یہ گیم ہے اس کی اب اس کو آپ اس کو جو ہے ایڈ کرو اس کو ایڈ کر کے نا یہ سارے اس کی نک کا پتہ لگ رہا ہے یہ یہ ایک ہی یہ ٹوئنٹی فور آور نیٹ پہ ہوتا ہے فراز بھائی جو ہے نا فراز بھائی کو اس نے بڑی گالیاں دی ہے فراز بھائی نے مجھے بتایا مجھے تو ہر سال کے پیٹ میں گھستے ہوئے بگڑا ہے میں نے بولا تو اس, اس کو چھڑا سہی وہ <laughs> بدلے وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تو آئے کہہ رہا جی جی بالکل وہ یہی گیم کھیلتا ہے اس کو پتا ہے کہ سسٹر کو تو کوئی کچھ نہیں بولے گا نا اب صبح پتا کہا واٹس اور اس نے کے سوالات کرنا شروع کر دیے اب میں نے بولا میں نے کہا یار یہ نہ میں نے کہا پہ پہ وہ بھائی اس نے ایڈریس کر لیا میں نے بیان کھلایا تھا میں نے بیان روک کے اس کو مائک پہ بلایا بھائی جب مائک پہ آیا تو وہ نکلی سسٹر میں نے فوراً ڈاٹ نے بولا یاد یہ کیا ہو گیا وہ بھی سلطانہ پتہ نہیں بھائی کون ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے بھائی اب تو مطلب یار اسان بھائی یار کو اس طرح کی ترکیب آپ بنائے کہ کم از کم جو ہے نا ہماری جو ہے نا چند سسٹر ایسی ہوں جو اگر کوئی سسٹر بولے نا تو اس کو پرائیویٹ میں جو ہے نا چیک کر لیا جائے اور جو, جو برادر ہے اس کو مائک پہ بلا لیا جائے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں تو روم میں جو نا سی آئی ٹی بھی بہت ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو تو اس طرح کا کو کوئی ترکیب بنائیں آپ تاکہ جو نا ہمیں تو پتہ ہو کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں کوئی ہماری جو ہے نا وہی ریکارڈنگ جی کر رہا ہو وائس نہیں آ رہی ہے نہیں نہیں وائس آ رہی ہوگی جناب تو آئے احسان بھائی آپ جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں فاروق بھائی مائک پہ آئے تشریف لائیں مصطفی بھائی مائک السلام علیکم السلام علیکم و اللہ مصطفی بھائی مار علی خصوصی دعا فرمائیں جناب یہ سرکار میرے حساب سے